ولن نحن على الله تعالى فأقرأه مصر الله وعنه المرسلون قلنا بعقلكم من بعد ما ترم لعلا أن تسرون آمنوا بالله صدق الله مرم العظيم وصدق رسوله النبي الشيء الكريم المبيل إلا الله ولا عبته يصلنا على المبيس جدید مو سو جانا سمجھ میم سنجھ سنجن سو قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ آمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الشَّهِيدُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تصویر جہاں بنا دیشن سامنے سر ماحول مہانا دس کا سورہ بقرہ شریف کیمبر چبن تر تفصیل کے ساتھ اپنے سماج سجا پاج سے شام کو سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر پچپن سے شروع کرتے ہیں پچھلی آزادی والے دن کے اندر اللہ و آنند نے بنی سر یعنی اولاد کو اپنی نیم کو یاد کرائی کہ تم پر کون کون سے نکتے یعنی اتاری اور کیسے کیسے مصیبتوں سے کیسے کیسے مختلف عذابوں سے تمہیں نجات بخشی تھی اور پھر حضرت گوشت التین کے ساتھ ساتھ تو رات سے دینے کا وعدہ ہوا تو چالیس چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور رات کے جانے کے بعد نے پھر سامنی کے تیار کرنا کچڑے کی پوجا کی اور پھر حضرت گوشا علیہ السلام نے واپس آ کر لوگوں کو جب اس گناہ عظیم میں مبتلا ہونے کا خبر دی تو انہوں نے آبزائی کی اور پھر ان کا جو کفارہ تھا اس کو نشا نے بیان دلایا اور انہوں نے پھر اس کفارے میں اپنی جانوں کو پیش کیا اور کئی ہزار لوگ اس گراہ کی وجہ سے قتل کیے گئے اور وہ وقت قتل ہوئے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری پہا میں نے قبول کی تو جو قتل ہو چکے ان کو بھی بخش دیا اور جو زندہ بچے ہیں ان کو بھی بخش دیا, دیا اس کے باوجود ایسی دھرم قومی ہیں ایک نیا مطالبہ حضرت غسل اسلام السلام نے ایک نیا مطالبہ کیا وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ آئے ترائی پچپن سے اسی چیز اس کا بیان اللہ تبارا کو جب تم نے کہا اللہ تعالیٰ نبی سے کہا اے لن ہم ہر قسم کے تمہارا یقین نہ لائیں گے یعنی ہم ہر قسم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں جب تک ہم اپنی زہری آنکھوں سے علال اعلان اللہ تعالی کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تو یعنی یہ کیسی عجیب وہ غریب قومیں ہیں اور قومی تھیں آج بھی ان کی نسل کے لوگ کو موجود ہیں جن کو سائنسی اور فلسفی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سائنسی نظریات کے حامل ہیں ان کی ان کے نظریات کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ محسوسات پر ہوتی ہے ہوتی ہے محسوسات پر وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ حواس خمسہ کے ذریعے جو کچھ معلومات ہو اس کو تو ہم مانیں گے کہ اس کی حقیقت ہے اور جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے اس سے احساس لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہی نہیں اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اس کا کو کوئی وجود ہوتا وہ حواس سے خمسہ کے ذریعے کسی نہ کسی حص سے وہ محسوس کیا جاتا اب آوازیں خمسا ایک ہے قبت سننے کی حس وہ کہتے ہیں بس جو بات سنی جائے جو چیز سنی جائے کانوں تک آئے اس کو ہم مانیں گے کہ یہ واقعی آواز ہے اس کا نام کیا ہے آواز جو سنی جائے اس کو آواز کہتے ہیں اور ہم اس کو مانیں گے کہ بھائی باقی آواز ہے کیونکہ اس حص کے ذریعے ہمیں یہ محسوس ہوئی ہے دوسری ہے قوت شامہ جو چیز سونگی جا سکے بدبو یا خوشبو اس کو ہم پھر تسلیم کریں گے کہ بھائی واقعی ہے یہ اس کی حقیقت ہے کیوں یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے تو قوت شامہ کے ذریعے جو محسوس ہو اس کا بھی وجود ہم مانیں گے اس کی حقیقت مانیں گے کہ ہے اور تیسری ہے قوت رائقہ چکھنے کی جا سکے اس کا وجود ہے جو چکھی نہ جا سکے اس کا وجود کوئی نہیں یہ سائنس دانوں نے نظریا کتنی ہو گئی تین اور چوتھی جو ہے وہ ہے باصرہ ابت باصرہ دیکھنے کے لیے ابت دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی جا سکے اس کی حقیقت ہے جو نظر نہ آئے اس کی حقیقت کچھ نہیں وہ وجود بھی نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں کتنی ہو گئی ابت باصرہ ایک قوت سامعہ دو قوت شامہ سننے کی قوت تین قوت ذائقہ چار اور قوت لامسہ مس کرنے کی قوت جو چیز مس کی جا سکے یعنی اس کی سختی یا نرمی محسوس ہو اس کو ہم مانیں گے کہ اس کا وجود ہے یہ چیز موجود ہے جو مس نہ کی جا سکے اس کو بھی سائنسدان کسی کھاتے میں نہیں لاتے اب بتاؤ یہ جو حواس خمسہ ہیں قوت سامعہ قوت باصرہ قوت شامہ قوت ذائقہ اور قوت لامسا یہ جو حواص خمسہ ہیں یہ پانچ قوتیں ہیں بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نہیں وہ ذات کیا قوت سامعہ میں آ سکتی ہے قوت باسترہ میں آ سکتی ہے وہ تو مسک علیم کہہ رہے ہیں مولا مجھے دیدار کرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا تو نبی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور کس کی مجال ہے یہ سید المبی علیہ السلام السلام کی مبارک آنکھ تھی جس نے دس برس پر دیدارے نہیں اور وہ بھی علماء کرام نے تفصیلوں میں لکھا ہے اعلیٰ رتم لکھا ہے سرکار نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو دنیا سے نکل کے کیا, کیا کیونکہ جو اسلامی طور پر بھی اور فلسفیوں کے نظریے کے مطابق بھی دنیا جو ہے نا یہ عرش سے نیچے نیچے ہے عرش کے اوپر دنیا نہیں ہے اس لیے اس کو لامکان کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے لامکان کہا جاتا ہے تو سرکار نے بھی اگر دیدارے نہیں کیا تو دنیا سے نکل کر کیا دنیا سے اور جب جنتی جنت میں جائیں گے دنیا سے نکل کر جنت میں جائیں گے وہاں جنتیوں کو بھی دیدارے کا ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ بتا دوں تو یہ پانچ اوتے جو ہیں آواز سے ہم جنہیں کہا جاتا ہے سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ جو ان پانچوں سے محسوس ہو یعنی آپ کو سنا جائے یا دیکھا جائے یا سونگا جائے یا چکھا جائے یا محسوس کیا جائے اس کو ہم مانیں گے اس کا وجود مانیں گے جو ان پانچ کے ذریعے معلوم نہ ہو اس کی کوئی حقیقت علامہ اقبال کا شیر بھی ہے محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پانچ پانچ اس دور علامہ اقبال چھوٹے بندے کا نام نہیں بتا رہا ہے من بات کر کے سائنس کے محلوں میں رہ کر آئے پی ایچ ڈی کی ساری سائنس پڑھی جب سائنس کس طرح میں پہنچے تو انہوں نے کہا یار محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی یہ جو جدید تعلیم ہے اس کی تو بنیادی محسوسات پر ہے اور جو محسوس ہو کانوں سے آنکھوں سے ناک سے زبان سے ہاتھ پاؤں سے محسوس ہو تو اس کو یہ سہسدان مانتے ہیں جو ان, ان پانچوں سے محسوس نہ ہو اس کو نہیں مانتے تو اب بتاؤ جنت تم نے آنکھوں سے دیکھی ہے نہیں تو ماننا فرد ہے کہ نہیں فرشتوں کو دیکھا ہے ماننا فرد ہے کہ نہیں خدا کو دیکھا ہے خدا کو سنا ہے خدا کو ہاتھ لگایا ہے خدا کو سنا ہے خدا تعالیٰ کو چکھا ہے تو فرماتے ہیں کے محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے جنت کے بارے دوزخ کے بارے عذاب کے بارے حساب و کتاب کے متعلق جو عقائد تھے مسلمانوں کے جن کی وجہ سے یہ مومن بنتا ہے ان عقائد کا شیشہ تو چکنا چور ہو چکا ہے جدید تعلیم نے سائنسی تعلیم نے اس کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے عقائد کے شیشے کو پٹ پاٹ کر رکھا ہے کیوں فرماتے ہیں کہ خدا تعلی کو خدا تعالیٰ پر ایمان بالغیب لایا جاتا ہے محسوس نہیں کیا جاتا ہاتھ لگا کر نہیں دیکھ کرنا دیکھ کر ایمان نہیں لانا یوں بھی جونب الغب اللہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اللہ پر بھی ایمان بلغائب فرشتوں پر بھی ایمان بالغائب جنت پر بھی ایمان بالغب اور تنابے والا سوزف پر بھی قبر حشر کے عذاب پر بھی ایمان بالغیب اچمری تقدیر پر بھی ایمان سمجھو نہیں کہتے ہیں یعنی اس وقت کا جو ذہن تھا کیونکہ یہ فلسفہ بہت پرانا ہے فلسفہ جو ہے نا اس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ آج جو دنیا اکڑ رہی ہے کہ ہم نے سائنس کے ساتھ یہ بنا لیا وہ بنا بھائی کتابوں میں لکھا ہوا پابند تھا اس کے اوپر پابندی تھی اس کے پڑھائی ایسی افلاطون ارستو بو الی سینا فارابی یہ وہ سائنسدان ہے دور چاہلیت کے بہت پرانے ہزاروں سال پرانے یہ سائنسدان تھے بو الی سینا ارستو افلاطون فارابی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جتنے بھی آج تمہیں سائنس جا سائنسی نظر آ رہی ہے نا تو یہ انہوں نے یہ ترکیبیں جوڑ کر کتابوں میں لکھی تھی اور ان کتابوں پر بین لگا ہوا تھا کہ ان کو پڑھانا نہیں ان کے ترجمے نہیں کرنے کیوں اگر تم ترجمے کر کے یہ چیزیں جو انہوں نے ترکیب دے رکھی ہے کتابوں میں اس چیز سے یہ جوڑو تو یہ چیز تیار ہوگی اس سے یہ جوڑو تو یہ چیز تیار ہوگی اگر یہ چیزیں بنانا لوگ شروع کر دیں گے تو انہی چیزوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے قرآن پاک میں اشارہ کیا وَلَا قُلْ مثال دیتا ہوں جا آج بندے نے بنایا چیز ہے کیا ہے؟, چیز ہے اس کی ترکیب کب کی دی ہوئی ہے یہ فلسفے کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے کیسے اڑتا ہے لیکن بنانے پر پابندی تھی کیوں کتنے دنیا جاگوں کے ذریعہ ہلاک ہو چکی ہے کیسے ہے گاڑی ہے بجلی ہے جو بھی چیزیں ہیں انسانیت بلکہ جانور تار کے ساتھ لگ جائے بڑی تار ننگی ہو بجلی کی بھینس چمڑ جائے مر جائے گی نہیں مرے گی بندہ چمڑ جائے وہ بھی مر جائے گا جو بھی چیز اس کے ساتھ لگا ہوگا جان تار اس کی فورن رو نکل جائے گی اور جب مرے گی تو تار نے چھوڑنا ہے بجلی نہیں ایسی ہے یہ چیزیں آج نہیں بنی دنیا ہے یہ اولاد بھی دے دی دین بھی دے دیا ایمان بھی دے دیا غیرت بھی دے دی عزت بھی دے دی کیا وہ چیزیں کوئی سائنسی جائدادوں نے جات کی مولویوں نے کیا بنایا اور بےمان نبی وہ چیز بناتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بخش ہوتی ہے لوگوں کی تباہی کا سبب نہیں ہوتی اور سائنسدان وہ چیز بناتا ہے جس میں نفع تھوڑا اور آرزی ہوتا ہے اور تباہی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے کسی لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی ولی سے ایسی چیز نہیں بنواتا جس کا نقصان ہو کیوں جب نقصان ہوگا تو گالی پڑے گی اور جب گالی پڑے گی تو بنانے والے کو پڑے گی اگر نبی اور ولی بنائیں گے تو گالی تو ان کو پڑے گی اور اللہ کے پاک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے کہ ان کو کسی کی گالی اور کافر نے اگر یہ چیزیں تیار کی اور جب کوئی مرتا ہے موٹر سائیکل بجا رہے دونوں بھائی دونوں کا ایکسیڈینٹ ہوا مر گئے اب گھر والے موٹر سائیکل بنانے والے کو بھی گالی دیتے ہیں اس لانتی نے نہ بنایا ہوتا تو ہمارے بچے نہ مرتے کس نے گاڑی نہ بنائی ہوتی تو ہمارے بچے ہماری پوری فیملی نامرتی گاڑی میں ہوتا ہے نا روزانہ اخبار کی خبریں تو اب جب گالی دی جاتی ہیں بنانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ میرے پاک بندے محفوظ رہیں اور ان کو تو جتنی پڑھے کم ہے میرے دشمنوں کافروں کو تو جتنی گالی پڑے کم ہے دشمن جو ہے تو کال دشمن کے لیے ہوتی ہے دوست کے لیے اس لیے اقل اللہ تعالیٰ نے کہاں کافر کافر کو تو عقل مند کہنا ہی بے بخوبی ہے کو اقل مند کہنا قرآن کی نبی ہے قرآن کا انکار ہے مرل پتل بھی میں ارد یہ کر رہا تھا موسل اسلام کو وہ کیا کہتے ہیں لنو میں ہم بھائی نہیں مانیں گے خدا کو جب تک ہمیں تو خدا دکھائے گا نہیں خدا دکھائے گا نہیں حالانکہ دیکھو ہوا کا وجود ہے کہ نہیں ہوا کا انکار ہو سکتا ہے ابھی بھی تم انکار نہیں کر سکتا یہ ہوا تمہیں لگ رہی ہے نہ ہوتی تو تمہیں پسینہ آتا لیکن دکھاؤ ہوا کدھر ہے نظر آتی ہے بولے نا ہوا نظر حالانکہ وجود ہے وجود گرمی گرمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دی کبھی دیکھیے بھی کیسی, کیسی ہوتی ہے بتا سکتے ہو گرمی کی کیفیت بتا سکتے ہو سردی سردیوں میں کیا ہوتا ہے یار <تصف> بہت ٹھنڈ لگ رہی بہت ان پوچھو کتنے آ ٹھنڈ کتنے آ بخار مینو ایوے کٹا ہو جاتا سردی کا احساس <تصف> ہے نظر نہیں آ رہی گرمی کا احساس ہے نظر آواز چل رہی ہے آواز جب چلے تو کئی مرتبہ پلازے بھی اڑا کر لے جاتی ہے ایسے ہی گرا دیتی ہے بڑے بڑے پلازوں کو وجود ہے پر نظر تو ہم تو اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے قابل نہیں خدا کو دیکھنے کے قابل کہاں پہ ہیں لیکن وہ ایسے بے وقول قسم کے لوگ تھے علیہ السلام کو کہتے ہیں جی لنو میں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک تم خدا دکھاؤ گے نہیں سینسدان تھے نا سینس پڑھے ہوئے تھے نا وہ بھی حضرت السلام اللہ تعالیٰ تو تمہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا آسمان سے ایک ایسی خوفناک کڑک دار آواز آئی کہ وہ سارے کے سارے مر گئے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم رب کو دیکھنا کہتے ہیں سارے کی سارے مر گئے حضرت رت علیہ السلام پریشان ہو گئے یا رب العالمین یہ تو مر گئے ہیں تو میں واپس جا کر قوم کو کیا بتاؤں گا انہوں او نے بتایا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالی کا دیدار کرا ہم دیکھیں گے تو مانیں گے تو ستر آدمی آپ نے چنے تھے ستر آدمی بنی اسرائیل کے اپنا پر پہاڑ پر لے گئے توڑ حضرت آپ کو ہوش آئی حرض کرتے ہیں رب العالمین یہ گئے ہیں میں نے واپس کون کو جا کر میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو کڑک آئی تھی چلے گئے تھے. تو ہم نے کیا, کیا؟ پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا اللہ کو کے کہیں تم شکر کرو احسان مانو اللہ تعالیٰ نے ستر کے ستر کو دوبارہ زندہ کیا دیکھو نا اس سے نبی کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا یا رب العالمین یہ مر گئے ہیں یہ تو مطالبہ ہی الٹا کر رہے تھے ہم, ہم نے دیکھنا ہے ہمیں رب دکھائے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو یا رب العالمین اب یہ مر چکے ہیں اب قوم کہے گی کہ یہ تو تو نے کیا کیا کہ تو نے مارے یا تو نے مروائے ہیں تو مہربانی فرمان کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد تم شکر گزار ہو میں ایک بات مزید بتانا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جب تک اللہ تعالی کو سراہ اعلانیہ نہیں دیکھ لیتے اس وقت تاکہ ہم مانتے ہم ایمان لاتے نہیں تو اس کے متعلق یہ ہے کہ میں نے بھی دو تین مثالیں دی ہیں کہ اللہ تبارک کا دیدار دنیا میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مخلوق کے لیے ناممکن ہے کیا حل اب جنت میں دیدار الہی ہوگا اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ ادھر بھی نا علماء حق سے نفرت کرتے ہیں مول بھی مسئلے میں سہیلی کرتے ہیں. اب سنو حدیث پاک میں ہے کہ جب جنت ہی جنت میں جائیں گے جنت کی نعمتیں کھا لیں گے مختلف نعمتوں کا مزہ چکھ لیں گے اب سارے اکٹھے ہو کر نا پہلے آپس میں مشورہ کریں گے کہ یار اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنت مانگی تھی وہ تو مل گئی جنت کی نعمتیں بھی ہم نے کھا پی لی ہیں اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا سارے مشورہ کریں گے پھر مل کر کہیں گے کہ چلو علماء کرام کے پاس چلتے ہیں کیونکہ دنیا میں بھی جنت کا راستہ علماء نے بتایا تھا دنیا میں بھی جنت کا راستہ علماء نے بتایا تھا اور ہم علماء کے طریقے پر چلے تھے تو جنت میں پہنچ گئے اور جو وعدہ وہ کرتے تھے قرآن میں حدیث میں سناتے تھے کہ جنت میں ایسے ایسے نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی ہم نے کھا لی وہ بات تو سچی ہو گئی تو یار جب دنیا میں علماء نے ہماری رہنمائی کی اور ہم ان کی رہنمائی پر چل کر جنت میں پہنچ گئے ہیں اب جنت میں بھی علماء ہی سے پوچھتے ہیں کہ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے جو ہے اب کس کس کا سوال کرنا چاہیے علماء کے پاس جا کر لوگ سوال کریں گے کہ اب ہم جنت کی نیم چلو کھا چکے ہیں دیکھ چکے ہیں ساری جنت کو ملازم کیا ہیں اب اب کیا مانگے گول مائی کے فرمائیں گے اب تم اللہ تعالیٰ سے اس کا دیدار مانگو کیونکہ جنت میں موت کوئی نہیں جنت میں وہاں دیدار اس لیے ہوگا کہ وہاں موت اور یہاں کیونکہ خامی ہے یہاں سے تو اٹھنا ہے نا اس لیے یہاں دیدار الہی نہیں ہو سکتی اور جنت میں اس لیے ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد باہر آنا ہی نہیں جنت میں نہ پخانا ہے نہ پیشاب نہ انسان کو پخانا آئے گا نہ پیشاب آئے گا حدیث پاک صحیح میں آیا ہے جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے رچ جائیں گے ایک ہوا چلے گی جنت میں جنتیوں کے جسم پر لگے گی ان کا کھانا ہزم ہو جائے گا بھوک تازی ہو جائے گی پھر اپنے اپنے اپنے جنابے والا وہ جیسے صوفے لگے ہوتے ہیں آلہ متقابلی وہ ایسے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک انگور ہے انار ہے مختلف قسم کے پھل ہیں جن کا تو ہم تو بھی نہیں کر سکتے تو جنتی ادھر بیٹھ کر اس کا دل جائے گا کہ فلاں پھل میں کھاؤں ارادہ کرے گا تو پھل اس کے سامنے آ جائے گا صرف ارادہ کروں گا پھل سامنے آ جائے گا پھر وہ کھائیں گے جو جو چیز ان کو پسند ہوگی پھر ہوا چلے گی ان کے جسموں کو لگے گی پھر وہ کھانا ہزم ہو جائے گا نہ پیشاب کی ضرورت نہ پکانے کیوں کیونکہ جنت پاک ہے جنت پاک جگہ ہے اللہ اکبر تو جب وہ پاک ہے تو وہاں پلیتی کا تصور بھی نہیں ہے پلیتی کا تصور بھی نہیں ہے اور دیکھو وہ ذات جو جنت میں بغیر پکانے پیشاب کے رکھ سکتا ہے وہ دنیا میں نہیں رکھ سکتا <تصفح> لیکن اس نے دنیا میں یہ نظام اس لیے رکھا کہ کوئی وقت کا صدر بھی بن جائے دنیا پوری کا بادشاہ بن جائے نا جب وہ پیشاب کرنے بیٹھے گا اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا اس کو احساس تو ضرور ہوگا کہ میں تکبر کس بات پر کروں میں تو وہ بلا ہوں پاک خانہ میں نے منہ میں ڈالا تھا میرے پیٹ میں چار پانچ دس گھنٹے رہا تو پلیز ہو کر نکل رہا میری حقیقت تو یہ ہے سر سر اللہ تعالیٰ پیشاب کی بات بات علماء کرام کے پاس جائیں گے جی اب ہم کیا مانگے دنیا میں تم نے بن دیکھے اللہ تعالی پر ایمان لایا دیکھا نہیں رب کو اپنا رب بھی مانا خالق مانا مالک مانا رازق مانا معبود مانا رازق معبود اب تم عرض کرو یا رب العالمین بن دیکھے تو ہم نے بہت تیری عبادت کی اور تجھ پر بہت پختہ ایمان رکھا اس لیے تو جنت میں پہنچ گئے اب ذرا ہمیں دیدار بھی تو کرا اب ہمیں دیدار بھی کرا اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ان کو تمام جنتوں کی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے ان کو اتنی لذت آئے گی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اتنا سرور اتنی راحت اتنا سکون اور اتنی لذت آئے گی کہ وہ کہیں گے کہ جنت کی کوئی نعمت والا ہمیں نہ ملے بس تیرا دیدار ہی ہم کرتے رہے ہماری پیاس بھی بج جاتی ہے ہماری بھوک بھی پیاز ہوتی ہے اللہ حفظ. تو جنت میں دیدار ہوگا یہ پکی بات ہے اور یہ عقائد میں سے ہے یہ ہمارے عقائد کے میں سے ہے عقیدے کی بات ہے جنت میں دیدار ہوگا کو اور دنیا میں مخلوق خالق کو دیکھ سکتی اب وہ جو بلیس راہی سے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے جب تک ہمیں دکھاؤ نا تو حضرت علیہ السلام کو لے گئے ستر آدمی عبادت گزار دے گئے کڑک آئی کڑک دار آواز آئی وہ بے ہوئی گئے, گئے انہوں نے دعا کی پھر زندہ ہو گئے اللہ تعالیٰ بنواتا ہے یہ اس لیے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور پھر یہ مطالبہ چھوڑ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تمہارے نبی نے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے جواب دیا آنی, اے موسیٰ مجھے دکھانے سے انکار نہیں پر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا جب تمہارے نبی نہیں دیکھ سکتے تو کہاں دیکھ سکتے آگے تم آیا اور ہم نے ابر ابر کو تمہارا سائی یعنی بادل کا سایہ تمہارے اوپر کیا. بنی اسرائیل کی دیکھیں. کیسی کیسی نمک بھی نہیں ہے منکرین کا کچھ مان گئے تھے کچھ منکر بن گیا یہی, یہی تو بنی اسرائیل اب دیکھو کتنے مطالبے کرتا پھر کہتے تھے کہ وہ آگے آ رہا ہے ہم جی صبر نہیں کریں گے کس پر یہ جو آسمان سے اترتا ہے نا منو سلوا اس پر ہم سفر نہیں کریں گے بلکہ کیا کرو اپنا مما تم بال اور کس طارا وہ خوب آدر لیا کہ دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے اللہ تعالیٰ یعنی ساگ ککڑی یعنی خربوزہ اور گندم اور مسرم مسور یہ دال مسر جو ہے مسور اور پیاز آپ نے فرمایا نا مرادو آسمان سے منو سلوا اترتا ہے وہ بہتر ہے یا تمہیں پیاز اور دال بھی جتنی ایسے الٹے الٹے سوالات نبیوں سے کرتے تھے اچھا تو حضرت موس علیہ السلام میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے یہ جو الٹے الٹے سوال کرتے تھے نا اور نبی سے جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا تھا اب دیکھو وہ جب پانی کا مسئلہ بنا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کا ایک سربراہ تھا انہوں نے کہا حجی مثلا اسلام سے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے لیے نا بارہ چشمے ہوں کیونکہ ہم مختلف برادریوں کے لوگ ہیں تو ہم ایک ہی چشمے سے سارے پانی نہیں پیتے ہمیں الگ الگ چشم ملنا چاہیے یہ بھی الٹا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ السلام پتھر پر آسام مبارک مارو وہ آسام مارا وہ دروازہ پارہ بن گئے بارہ چشمے جاری ہو گئے فرمایا بھی ایک ایک سے پی لو ایک, ایک سے ہر مطالبہ نبی پورا کر رہے تو پھر جب انہوں نے حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کی شریعت کو نہیں نہ مانا جھٹ لایا اور انبیاء علیہ السلام السلام کی جو تصدیق اور جو آپ علیہ الصلاۃ السلام کے متعلق حضرت موسہ کلیم حضرت عیسور اللہ نے بتایا تھا وہ نہیں جب پانے تو سید الانبیاء علیہ السلاۃ السلام نے فرما دیا ان یہود کے متعلق فرمایا ملم ختم اس صدا کا تنوداس صدا کا فرمایا جس میرے امتی کے پاس پیسہ نہ ہونا صدقہ خیرات کرنے کے لیے وہ یہودیوں پر لانت کرے اسے اللہ تعالی صدقے کا ثواب عطا فرمائے کیوں؟, کیوں یہ اتنی شیطان قوم ہے یہ یہودی اتنی شیطان قوم ہے بلکہ لکھتے ہیں تجریہ نگار لکھتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں فتنہ نظر آئے نا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی فتنہ نظر آئے جب اس کی طے تک پہنچو گے تو پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے ضرور ہو اس لیے سرکار کو ان پر اتنا جلا آیا کہ فرمایا جس کے پاس صدقہ نہ ہو ان یہودیوں پر لانت کرے اسے اللہ تعالیٰ صدقے کے سواب بتاؤں میں ایسے ایسے مطالبے الٹے پھر پورے بھی ہو رہے ہیں پورے بھی مطالبے ہو رہے پب تھر سے بارہ چشمے جاری ہو رہے ہیں آسمان سے من و اتر رہا ہے یہ مطالبہ کر دیں گے ہم رب کو حلال دیکھیں گے تو مانیں گے کڑکائی مر گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے پھراؤن سے نجات دلا رہا ہے دریائے نیل میں بارہ سڑکیں بن رہی ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں سرکار کی امت تو بہت بولی بالی سی ساتھ ہم کو نہیں کرتے اللہ تعالی کی بات ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے نا. مراد کو بہن بلائی لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحبان کیا سلوا اور تم پر من اور صلوہ اتارا اور تم پر من اور ہماری دی ہوئی سی چیزیں دی ہوئی چیزیں اللہ, اللہ تو اب وہ من کیا تھا من اور سلوا جسے کہتے سلوا تو تھا ایک پرندہ سلوا کیا تھا ایک بڑا خوبصورت پرندہ تھا وہ آسمانوں سے اترتے تھے نا پرندے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلاتا تھا اب وہ ہوا ان پرندوں کو اڑا کر نا ان کے پاس لے آتی وہ کیا کرتے وہ ان پرندوں کا شکار کرتے شکار کر کے ان کو بھون کر پکا کر کھاتے آسمان سے پرندی اترتے ہوا کو اللہ تعالی حکم دیتا ہوا ان کو پرندوں کو اڑا کر ان کی آبادی میں لے جاتی ان بنی تھریل کی آبادی میں اب وہ ان کا شکار کر کے کھاتے اور من جو ہے من من و سلوا یعنی و سلوا من کے متعلق فرماتے ہیں کہ ترنجبین کی طرح ایک شیریں چیز تھی روزانہ سکھ صادق سے کلو آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کی قدر آسمان سے نازل ہوتی لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے اب ایک چیز ہوتی تھی میٹھی میٹھی چیز ہوتی تھی آسمانوں سے اترتی وہ اپنی چادریں بھر لیتے اور چلتے پھرتے پورا دن کھاتے رہتے صبح سے لے کر اپنا صبح خاتے کی نہیں نماز کا اذان کا وقت اذان کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک وہ اترتی رہتی اور وہ چادریں بھر لیتے کیسی بات ہے یار دیکھو آسمانوں سے آسمانوں سے, آسمانوں سے کھانے کی میٹھی چیز وہ چادریں بھر لیتے یہ تفصیل میں ہے دن جاتی اور سلوا ایک برندا اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پچھلی قوموں کے لیے بھی نہیں ہوا بعد والیوں کے لیے بھی نہیں ہونا اور بنی اسرائیل تم کیسی جنس ہو تم کچھ اتار رہا پھر تم نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو تو فرمایا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی جو ہم نے دی تو چاہیے تو تھا کہ شکر ادا کرتے جیسے میرے موسکی سرو اللہ کہتے اسی طرح وہ کرتے جاتے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے نبیوں کو پشت کی نبیوں کی تعلیمات کو مونا اللہ کے وکال سامیا انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی جانوں کو بگاڑ کر رہے تھے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ جب آسمان سے منوسلوا اتر رہا ہے میٹھی چیز بھی آسمان سے اتر رہی ہے پرندہ بھی خوبصورت ہیں جی تازہ ترین ان کے پاس آ رہا ہے روزانہ اترتا ہے اور وہ کھاتے ہیں، پھر بھی شکر نہیں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ پھر ہم نے تو پر ظلم نہیں کیا وہ ظلم تو اپنے پر خود کر رہے تو ایک دوسرے مقام پر ہے نا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ آپ اپنے پر ظلم کرتے دیکھو بات تو واضح ہے ایک آدمی نماز جو نہیں پڑھتا اور کل قیامت ویل میں پھینکا جائے گا جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہتا ہے پچاس ہزار پچاس سالوں کے بعد وہ نیچے طے میں جائے گا جب پھینکا جائے گا پچاس سال کے بعد اس کی طے میں جائے گا جاتے جاتے اس کا کام ہو جانا ہے پھر نیچے وہ دریا ہے پھول اور بیپ کا دریا جب اس کو ڈالا جائے گا اس میں یہ عذاب دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نا یہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا جب کرنے والے کو نہیں کرو گے جو نہیں کرنا اس کو کرو گے اس کا مطلب ہے دیدا جان اس تم ظلم کر رہے ہو اپنی جان پر خود کو جہنم میں پیک رہے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا اس کو بندہ خود اپنے پر ظلم تو فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اس بستی میں جاؤ یعنی بیت المقدس میں بیتل یہودیوں کا پہلا قبلہ ہے نا ہاں مسلمانوں کو بھی قبلہ ابل ہوئی ہے اور یہودی بھی اسی کو قبلہ بلاتے تھے پھر وہ انہوں نے تانا دیا حضور علیہ السلام کو کہ یہ نبی دین تو دین تو آ, کوئی نیا لے کر آئے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے اس نبی کا دین تو اور ہے دین یہ الگ لے کر آئے ہیں لیکن نماز جب پڑھتے تو ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ تانا یہودیوں نے دیا حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر یہ ان کا تانا یہ ذرا بھاری گزرا لگ بھار گزرا تو آپ نا دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کاش ہمارا قبلہ اس کے بجائے بیت اللہ شریف ہو جاتا زور کی نماز کا وقت تھا دو رکعتیں اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تھی زور کی دو رکاتیں فرضوں کی دو ابھی رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بہبوب کے دل میں بات آئی محبوب نے ان کے وجہ سے سوچا کہ قبلہ اس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے فوراً اور نماز کے اندر ہی قرآن کی آیت سنا دی کہ محبوب فلن واضح اے محبوب آپ کا اسمان کی طرف سرے انور اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو فلن کا آج کے بعد جس کو تم پسند کرتے ہو اسی کو کے بلا بنا ہے نا بولو اللہ تو کیا بات کر رہا تھا قبلے کی بات کر رہا تھا تو یہ یہود قوم ہے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیت المقدس کی جو بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور یا آریحا یا بیت المقدس اچھا یہ سناتے ہیں کہ اس بستی سے بیت المقدس مراد ہے یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں امال کا آباد ہے امال کا ایک قوم تھی جو اس بیت المقدس میں یا علی مقام پر آباد تھی اور اس کو خالی کر گیا یعنی جب وہ امالکا قوم چلی گئی نا تو وہاں غلے اور میوے کھانے پینے کی چیزیں وہ بدرت چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا بنی سرحیم کو کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کیا کرو فکل منہا پھر اس میں جہاں چاہو بے رو کھاؤ تمران اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری فتائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے تمہارا قبلہ ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ کھاؤ پیو اور جب دروازے پر جاؤ تو سجدہ کر کے اندر جانا کیا کرنا سجدہ, سجدہ کرنا سجدہ کر کے اندر داخل ہونا ہے یہ دروازہ ان کے لیے بمنزل کعبہ کے تھا کہ اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا یہ سب کفارہ ضرور قرار دیا گیا کہ جو تم نے گناہ کیے نا یہ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے سجدہ کر کے داخل ہو گے تو یہ تمہارے گناہ ہوگا کفارہ بن جائے یہ تمہاری مددگار ہے اچھا مسئلہ اس سے آیت اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبان سے استغفار کرنا اور بدنی عبادت سجدہ وغیرہ بجا لانا توبہ کو مکمل کرتا ہے یعنی بندے کی توبہ کب مکمل ہوتی ہے جب زبان سے ابھی معافی مانگے اور ساتھ دو چار نفل پڑھے سجدہ کرے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں کہ مولا مجھے معاف فرما دوں تو یہ گویا نفل پڑھنے سجدہ کرنا یہ اس کی توبہ کو مکمل بنا دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے تو اللہ تعالی نے, نے اور بات دی جو فرمائی گئی تھی کہ اس کے سوا یعنی جو کہا گیا تھا اس پر تو نہ چلے اس کا الٹ کیا اس کا الٹ کیا کیا بخاری مسلم کی ریز میں ہے بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے خط پاتون کلیما توحبہ اور استغفار کہتے جائیں خط پاتن کا کلمہ زبان پر کہتے جائیں اور یہی ان کا کلمہ استفار اور توبہ کا کلمہ تھا تو کیا ہوا انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی داخل تو ہوئے سورینوں کے یہ سڈتے اور بجائے کلمہ توبہ کے مزاق سے حبتن فی شارتن کہا جس کے معنی ہے بالی میں دانا بالی میں سٹا نہیں ہوتا سٹے کی بالی ہوتی ہے بالی کے اندر گندوں کا دانا ہوتا ہے اب انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس بیت المقدس بستی میں داخل ہو جاؤ اس کے اندر میوے باغات ہیں تو جو عمال کا قوم چھوڑ گئی تھی ان کے باغات لگے تھے میوے جات تھے وہ تم کھاؤ پیو لیکن دو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہے دو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ایک حکم یہ دیا بنی اسرائیل کو کے داخل تو بیت المقدس میں ہو لیکن سجدہ کر کے کیا کر کے یہ سجدہ تمہاری توبہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اب اب ان ناموں نے کیا کیا انہوں نے بجائے سجدہ کرنے کے دروازے کے پاس جا کر لیٹ گئے پہلے پاؤں اندر داخل کیے پھر سرین نے شرم گاہ پھر اپنا سر داخل کیا الٹے کہ یہ پشت کے بعد لیٹ کر اندر داخل ہو ہیں ایک یہ حکم کی مخالفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرنا انہوں نے پہلے پاؤں درد ہو ایک یہ مخالفت دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمہارے لیے توبہ کا جو کلمہ مجھے پسند ہے وہ کیا ہے کیا تو تم یوں مقدس میں داخل ہو جاؤ پتم یہ تمہارا کلمہ استفار ہے یہ تمہارا توبہ کا کلمہ ہے یہ لہذا اس کلے کے ورد سے اور سجدہ کرنے سے گناہ معاف کر دوں گا انہوں نے الٹ کیا, کیا انہوں نے سجدے کے بجائے پاؤں داخل کر دیے داخل کر دی اور کے بجائے ختو تن عربی میں دانے کو بھی کہتے ہیں دانے کو بھی کہتے ہیں وہ نام اراد مذاق کا مزاق بنا کر کہتے. کیا کہتے تن فی بالی میں دانا بالی, میں... بالی نہیں ہوتی بالی گتر. ہوتا ہے نا گندم کا سٹے کی چھوٹی چھوٹی بالی ہوتی ہیں بالی کے اندر دانا ہوتا ہے گندم کا چھپا ہوا ہوتا ہے تو اب وہ مزاق کے طور پر اللہ تعالی کے حتو تم کو ہو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا اور کہنے کیا لگے جیت و فی شارت بالی میں دانا بالی میں دانا بالی میں جب تو اب کیا ہوا دو نا قربانیاں کی سجدہ بھی نہیں کیا اور حدت ان کے بجائے مذاق اڑایا جملہ بدل دیا اللہ تعالیٰ کو لاتا ہے تو ہم نے جب انہوں نے یہ بات بدلی نا ظالموں نے اور بات بدل دی جو ہم نے فرمائی کو نہ کی تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا یہ عذاب تعاون تھا تعاون کی بیماری نہیں ہوتی تعون اور جسم بگڑ جاتا ہے تعوین جس سے ایک گھڑی میں چوبیس ہزار بن بدیثرائیل ہلاک ہو گئے چوبیس ہزار بندے ایک گھڑی میں ہلاک ہو گئے دو نافرمانیوں کی وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کر کے داخل ہونا ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی پاؤں داخل کیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خطوط جملہ بول کے اس کا ورد کرنا ہے ورد کرتے کرتے تم نے بحترم قدر میں داخل ہو جانا ہے اس کے اندر میوہ جاد خانے ہیں جی اور تم نے رہنا ہے انہوں نے دو حکموں کی مخالفت کی تو اللہ تعالی نے تعاون کی بیماری ان کے اوپر فوراً اتاری ایک گھڑی میں چوبیس ہزار بندہ ہلاک ہو بھی ہوتی ہے ایک چھالا سا نکلتا ہے چھالا انگلی پر چھالا ہوتا ہے اب اس چھالے کے ساتھ یہ آدمی مر جاتا ہے فوراً یہ تعاون کی بیماری ہے اور اس کے متعلق مسئلہ ہے جس علاقے میں یہ تعاون کی بیماری آ جائے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شہر سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اس شہر کے اندر نہ آئے جس علاقے میں یہ بیماری آ جائے یعنی کوئی بھی وبائی مرض ہے آ جائے تو اس علاقے کا آدمی نہ جائے اس سے بھاگ کر کہ میں اس یعنی نظریے سے کہ میں باہر جاؤں گا تو مجھے بیماری نہیں لگے گی فرمایا یہ وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر تھا یہ یہ علاج آپ نے بتایا ایسے قسم کا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر ہم نے آسمان سے ان پر بدلا ان کی بے حکمی کا ان کی بے حکمی کا بدلہ کہ جو انہوں نے حکم نہیں مانا حکم, حکم کی مخالفت کی, کی, کی, کی تو اس کا بدلہ ہم نے ان کو عذاب کی صورت میں دیا تو دوستو یہ آیت نمبر انسٹھ کی آیت نمبر انسٹھ اور رکوع ہو گئے ہیں پانچ جہاں تک جو ساتھ سوال سنایا اس سے سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے دیکھو ایک دو ایک دو جرم بن اسرائیل کریں تو اللہ کو, ان کو ایک گھڑی میں چوبیس ہزار بندے کو ہلاک کرنا برباد کر ایک گھڑی میں اور آج آگ آپ اگر آپ نے پاکستان میں پاکستان تو اگر بہت بڑا ہے میں کہتا ہوں ہم اپنے گھر میں دیکھیں روزانہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی ہوتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں خوش ہونا اس سے یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم تو سرکار کی امت جو ہے ہمیں کیا ہونا ہے او بھائی دنیا میں تو سرکار نے دعا کی تھی العالمین میری امت کو اکٹھا ہلاک نہیں کرنا تو یہ تو ان کا ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے ہم بچے ہوئے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ پچھلی قومیں گناہ کرتی تھی صبح یا ان کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا یا ان کی دروازے کی جو چوگاہٹ ہوتی تھی دہلی سے ان کے دروازے پر باہر گلی سے لوگ گزرتے تھے اور دروازے پر اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا جو اس نے بند کمرے میں کیا ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا اور یہ سرکار کا صدقہ ہے ہم کتنی لان سے اپنے منہ کے پر ملتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی نے پردہ ڈالا ہوا ہے یہ محبوب خدا کی گواؤ کا سب ہے یہ سرکار کی وجہ سے ہو رہا ہے بمنا خدا جی کا سب جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور جس ملک میں ہیرا منڈیاں کھول کر حکومت خود ٹیکس لے آپ کا کیا اس ملک پر کتنا بڑا سوال آ سکتا ہے لیکن یہ تو سرکار سے بندر اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے صحابہ اکلام چونک اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ نے فرمایا تھا مین امتی میری امت کے کچھ لوگ بندر اور بنا کر گے صحابہ گئے کا آپ کی امت کے لوگوں لوگ جرم کیا ہوگا سنو مسلمانوں سرکار نے سمایا وہ پتکار گنہگار دین کے باغی لوگوں کے ساتھ کھائے پیئیں گے نمی شادی کریں گے اٹھے بیٹھیں گے جب لگائیں گے لیکن ان کو میرے لیے سزب نہیں آئے گا ان کو اللہ کے لیے نظر <مترجم> نہیں آئے گا ان کو اپنے رب کی غیرت نہیں ہوگی رسول کی غیرت نہیں ہوگی ان کو اپنے دین کی غیرت نہیں آئے گی کہ ان کے دین کی مخالفت وہ لوگ کریں گے پھر بھی یہ ان کے ساتھ کھائے پیئیں گے اگرچہ خود نیک ہوں گے لیکن دین کے مخالف سے کھائے پیئیں گے اس لیے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندر اور تنظیم بنا کر اٹھائے گا حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں جب گناہ کرنے والے گنا نہ روکنے والے بندر کن بنا کر رہے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بس اسرائیل کی باتیں اور لوگوں کی باتیں دیکھو یار آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات بتاتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بتاتے ہیں بیٹا دیکھو فلاں آدمی نے یہ کام کیا تھا اس کا یہ انجام ہوا زیادہ بیٹا تم ایسا کام نہ کرو تم ایسا کام <تصفح> <ka? تصفح> سنانے کا مقصد ہوتا ہے نا تو اللہ دوبارہ جو باتیں پچھلوں کی تباہیاں بربادیاں پچھلوں کی تیس پاریں قرآن میں اتار رہا ہے ہمیں سنا رہا ہے اپنے حبیب کی امت کو سنا رہا ہے تو اگر بات ادھر تک کی ختم ہونی تھی تو قرآن میں اتارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں قرآن اتارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں بنتا ہمیں تو پھر طرح طرح نماز کا مسئلہ بتاتا روزے کا حج کا زکاط کا جہاد کا فرض کا واجب کا سنت کا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے مسئلے ہو جاتے بس پچھلی قوموں کی باتیں بتانے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا اور جب وہ سنا رہا ہے اپنے حبیب کے اوپر اتار رہا ہے اور حکم دے رہا ہے خستہ مر محبوب جو جو حکم ہے وہ کھل کر سناؤ کھل کر سناؤ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہا ہے کہ جن نبیوں کی نبوت منسوخ ہونی تھی ان کی نافرمانی کی بند اسرائیل اور پچھلی قوموں نے تو میں نے تباہ برباد کر دی ان کا ذکر میں نے قرآن نے کیا تو جو میرے خاتم نبی محبوب کی شریعت کی مخالفت کرے اس کا پھر میں نے کیا اثر کرنا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نبوت ہے جس کے بعد کوئی نبوبت کوئی نہیں وہ کتاب آفرمائی جس کے بعد کوئی کتاب تو جن کتابوں نے ختم ہونا تھا منسوخ ہونا تھا دوراتی یہ باتیں انہیں بھی لکھی تھی نا تو ان کی مخالفت کرے لوگ تو برباد ہو جائیں جو آخری کتاب کی دزیا اڑائے اللہ کے قرآن کو نہ مانے یا اس کے احکام کو ملاوٹ کر دے ملا جنا دے یا احکام چھپا لے یا احکام کو توڑ موڑ کر پیش کریں یا اس قرآن کی مخالفت کریں ایمان سے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بتایا پچھلی قوموں کی یہ اگر ان کے ساتھ ہوا تو سنت اللہ قد سنتی اللہ تعالیٰ ہے یہ تباہ و برباد کرنا عذاب بھیجنا یہ سنت اللہ یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے حلف خلق فی ہی پچھلے کندوں میں بھی یہ جاری رہا اور اگر تم بھی ایسا کہوں گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی ہمیں یہی سبق ہم شکر ادا کریں کہ کتنی نیبتی اس نے ہمیں دے رکھی لیکن ہم نہ خود اللہ تبار کا تعالیٰ کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو موبائل کے کی حوالے کیا ہوا ہے؟ چوبیس گھنٹے اس میں گم ہے مرتا مر جائے سڑتا سڑ جائے جو مرضی ہو جائے اور کئی ایسے ہیں گلی میں جا رہے ہیں ایسے ہی آگے سے گاڑی موٹر سائیکل آ رہی ہے کھڑا کے ہو جائے گا یا پہ رات ہے ہم نے اپنی اولادوں کو انگریز کے حوالے کیا خدا کے قرآن کے حوالے نہیں کیا ایسی ہے انگلش اور کر دیا لیکن قرآن کے حوالے نہیں کیا تو قسمت والے تھے جو اولاد جنتے ہی اس سے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی یا بیٹا دینا ہے اس کو قرآن کا خادم بنانا اس کو دین کا خادم بنا بنانا کیونکہ دینا بھی خدا نے ہے تو یہ میں نے خدا کے قرآن کو دے دے والے اللہ تعالیٰ کو عمل کی تو بھی میں ہمارے مدرسے میں ہمارے مرشد کریم تشریف لائے ہیں جن سے میں نے تربیت پائی ہے جن سے میں نے سیکھا ہے یہ جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہ انہی سے میں نے سیکھی ہی ہیں تو مجبوری تو بہت تھی مجھے میرا حکمن تھا کہ میں ان کا استقبال کرتا لیکن تھوڑے سے لیٹ تھے تو میں ادھر بھی وقت اعلان کیا ہوا تھا مجبوری تھی تو میں حاضر ہو گیا ہوں گی تو آپ تو میری ذرا مجبوری ہے کیونکہ وہ محتشریف فرما ہیں ان کو کھانا بھی کھلانا ہے تو ابھی ناز شریف ہوگی اور ناز شریف کے بعد پڑھ کے, کاری صاحب کی مل کر دینا جو دعا فرما دیں گے تقریب پر پانچ منٹ ہے. پانچ منٹ میں رہو. تو کل تک میں دعا کر دیں گے آپ اور آپ کا لنگر راہل کروا لینا اور لگا کھا کے میں ایسے ہی غلطی کے لیے وہ ضلع مظفر گڑھ علی پور سے ہمارے پاس آئے ہیں ہماری بات قسم کی ہے کہ ہم نہیں کر سکے تقریباً کھانا کھلانا خدمت کرنی ہے تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی فرمائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے ہمیں تعلیم دی جائے ہمیں اس کو خود بھی اپنانے کی اپنی اولادوں پر راتے ہیں